والذی قدر فہدا والذی اخرج فجعله غثاء اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر رہ دی اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا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 اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّا وَذَكَرَسْنَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ بجائے گا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بَلْتُ بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں صدق الله العظيم